بسم اللہ الرحمن الرحیم فدائی بسکٹ بی بی سی نے خبر نشر کی ہے کہ ایک غستاخ فدائی بسکٹ صدر امریکہ جورج واکر بش کے گلے میں پھنس گیا بسکٹ کا یہ حملہ اتنا شدید تھا کہ دنیا کا بازوں میں خویش طاقتور ترین انسان دھڑام سے زمین پر آ گرا اور اس پر بے ہوشی تاری ہو گئی گرنے کے نتیجے میں پیشانی اور ہونٹ پر زخم آئے جو اس بات کی دلیل ہے کہ صدر صاحب منہ کے بل گرے جب ہوش آیا تو چیخ چیخ کر انہوں نے محافظوں کو بلایا اور ایک نرس کو طلب فرمایا پھر ڈاکٹر صاحبان تشریف لے آئے اور انہوں نے دل اور خون سمیت ہر چیز ٹیسٹ کر ماری مگر مجرم اپنا کام کر کے پیٹ کی طرف فرار ہو چکا تھا یقیناً اس بسکٹ کی کمپنی اور بیکریوں پر بمباری ہونی چاہیے اور ان کے اثاثے منجمند کر دینے چاہیے نیز ایف بی آئی کو اس بات کا سراغ بھی لگانا چاہیے کہ اس بسکٹ کے مجاہدین اور طالبان کے ساتھ کس نوعیت کے تعلقات تھے اسی طرح اس قسم کے بسکٹ اور ان کمپنیوں کو دوسرے تمام ممالک سے بھی ڈھونڈ ڈھونڈ کر ختم کرنا چاہیے امریکی صدر کی گردن ناپنے والا یہ بسکٹ یقیناً دنیا کا سب سے خطرناک دہشت گرد تھا مگر اب اسے کہاں ڈھونڈا جائے وہ تو امریکی صدر کے پیٹ میں ہے اور معلوم نہیں کہ وہاں وہ کیا منصوبے بنا رہا ہوگا